مدن تاجدار محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم زلف پاک کل میں حق بولنے کی توفیق نصیب فرمائے دوستو سفر المظفر شریف دا اے مہینہ شریف رواں دواں اس مہینے شریف میں حضور داتا حجیری علی رحمہ اور قریب کے زمانے دے اعتبار دلال حضور سیدی اعلی حضرت بریلوی علیہ رحما دلال ایک خصوصی نسبت اور مناسبت ہے تو اے دوسری جی خصوصی نسبت ہے اس سے پیشے نظر میں جناب رسان نے جس ترتیب سے بھی آئے انشاءاللہ شاء ایک دو جمعے اقیدے دے ایک دو اہم ضروری پہلو دے اتے گفتگو کرنا چاہنا اللہ تعالی میرے سمجھانے دی توفیق نصیب فرماوے اور جناب برن پوری توجہ اور دہان سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے دوستو جس گل نام نے رکھ کے فقیر نے گفتگو چلانی جس پہلو دن روشنی پانی ہے اگر جناب نے غور نال نماپ فرمایا میں سمجھا سکیا جنابری سمجھ سکے تو انشاءاللہ شاء کئی سارے مسائل لینے دے ہوں جنہوں کا حل ہو جائے گا گفتگو دوستو سیدی سید حضرت بریل آپ دیان خدمات ایک جہت تھے ہی نہیں بلکہ مختلف جہاد تے ہیں غورنالجناب بلی سمات فرماؤں گل انشاءاللہ اللہ جیسے ہم جہان دی کوشش کرانگا اسلاف اکابر جو ہیں انہ دی تعلیمات تو روشنا کرنا اے ہی آنا دی زندگی اور آبادی دا سامان یاد رکھو جن لوگوں دے سامنے اجاگر کیتا جائے گا واضح کیتا جائے گا امت مستفا پٹکن نہیں لگی پٹکتے اس وقت ہی نے اٹھنا نے فتنیا دن در پھستے اس وقت ہی نے جیسے وقت ہوں نہ کھول اپنے بزرگان دیا کرامتا اپنے بزرگان دے خرق کے آدات گلنا تھے اندیاں نے مگر تعلیمات خدمات اسلام دے سلسلے دیا مہنتا دفاع اہل سنت دے طریقہ کار و دلائل نظر گمراہی کے گڑے ڈگ پہ جی اگر وڈیا دیا تعلیمات انہاں دیا خدمات اسلام کے پہلو دیا محنت دے سامنے اجاگر میری بات سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہا ادھر ویکھو میں ایک مثال دہا جس طرح کے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اسا عقیدہ رکھنے ہاں آپ حاجت روانے اللہ دی اسان نال مشکل کشا نے اوکھا نو مصیبتاں نو ٹال چھڑندے ان ظاہری بات اے این شرعی دلائل قران و حدیث جس وقت عوام دے سامنے نہیں آن اور غیرہ دی طرفوں گمراہی الیاں خلط خلط قرآن مجید دی آیات دے مانی دی غلط تشریح پٹکایا جائے گا جائے تعلق پتا ہے یار سنیا بریلیاں شیر نے دوڑے نے ان کول کھوکلیاں سورا نے دلیل کوئی نہیں قرآن حدیث سور پر یاد نہیں عقیدے تے سورتے بنیاد نہیں ہے. دے واس تے بنیاد تے قرآن نہ حدی جس وقت محنت اور دیا تعلیمات بھی اللہ حضرت بریلوی علی رحم آپ نے ایک کتاب لکھنی لکھیے الامن ان اندر اور ہونا ثابت کیتا ہے. جی دو اے تعلیمات اک دلیل بھی یاد نہ ہول لا لو او وگا بھی لٹک جائے نہ کدی سننے گمراہ نہیں کر سکتا میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ آ رہی ہے گل غور فرمانا نا نا جی ایک گالو اینی گال دی بس اگر سامنے عوام حضرت علی کتاب کتاب جل دلی ہیں تین سو دلیل ترائے سو دے حاجت روا مشکل کشا، دا سونے کار دو سو چالی حدیث ایک ضعیف ہوئے گی دو ترائے چار پانچ چھ دس بھی ضعیف مان لو دو سو سے چالی حدیث جنا مرضی زور لا لو سنی نے آکھنا ہے میں تیری گمراہی جنر نہیں آ سکتا میرے کو دلیل نہیں ہے پر میرے امام نے دلیل دے سکے بٹھا چڈے امبار لان جا دریا بہا ادھر ویک جو میں جس پہلو تک گفتگو کرنی میں ادھر آ رہا ایک بات سمجھو ہوں جی حضرت بریلوی دے دور کہ ہے نہ زمین گومتی ہے نہ آسمان گھوم دمس تج ریلی کرسمان نہیں گھوم رہا ہوں پچھلے سیس دان آخر سن آسمان گھوم دا ہے. نوے زمین گھوم دیے. آلہ حضرت علماء اسلام نے فرمایا نو سہ سنتے سورج ٹرا ہوں سو خود سورج تر رہا ہوں آپ کے دور جی دو مسلا اٹھایا فلسفیاں نے اس زمانے حرکت کر رہی ہے گھوم رہی ہے رہا ہے کیمین کی گھومی جا رہی ہے کد اتنے ہو, ہو رہا کدے تھلے ہو رہا کدے سجے ہو رہا کدے کبے پہ ہو رہا جنہیں دماغ خراب ہوا انہیں اکلی ڈسلیاں اٹکل پچواں آخیا جی زمین دیئے. اللہ حدر پوچھا گیا اگر کی تک کوئی اکلی گلا اگر تو دوس سمت چل دیے ہے سکے بٹھا دیے ہے آلہ حدرت نے پورا رسالا لکھا فض ال مبین جن سوار ایک پاس رکھ لو اکلی دلیل ایک سو آخر گل کی آپ نے کلب توڑ دتا فرمایا یہ ساری دلیل دہی سن ان لوگ واسطے جہل دی لوڈی دے پیچھے چلن والے ہیں جنہ د راہ پر اقل کی این ل آخو نہ فرمایا اے دلیل نہیں اے جواب نہیں انہوں واسطے دلیل پیش کیشق جہ مست نے یار عشق دے اندر جہاں یار کی محبت کے دے جام پیتے نے یہ انہوں واسطے دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا انہوں نے دلیل ہے اے زمین ہل دی نہیں دلیل کیا ہے فرمایا عاشق لوگ آخر نے زمین دی جرت نہیں کہ ہل جائے کیوں یار محبوب خدا زمین آرام پیا کر دلا زمین دی ہمت ہے ہل کے بے حد ہو جائے اے آواز کا مسئلہ ہے تو جو ہے میری بات پہلو سامنے نا یہ بندہ ہی عجیب ار اپنے امت نو قسم خدا دی کر کے آنا آدھے زمانے جیڑیاں بھی لوڑا ہے اس بندے نے پوریا کر چڈیا ہر زمانے دیا رب نے و علم حافظہ او اندر قلم اندر او قوت او زور دیتا ہے جو لوڑا سن آلہ حضرت نے اپنے زمانے دیاں جو لوڑا سن کمی نہیں چڈی ہر ایک پورے زور پورا کر چڑیا امت کا دفاع اخیر دا سنو جس پہل نو میں سامنے رکھ کے گفتگو کرنا چاہنا بڑے ہی دیہات فرما جیسے مقام ابدیت اور مقام محبوبی دو لفظ ایک پرزینج رکھو نا مقام ابدیت اور مقام ابدیت اور مقام راج آواز کب مگر نہ یقم دم جی دی دمک پی نا وہ دھمک نہ وہ دمک میں اوچی بولنا ہو جاندی ادھر ویکو توجہ نال میری بات سمات فر. حضرت علی رحمہ آپ دور شریف زہری بات اگریز دا دور آغاز ابتدا جیڑا اس نے امت دے اندر پہلا فتنہ پایا سنا پہلا, پہلا, پہلا, پہلا, پہلا, پہلا, پہلا, پہلا پہلا فیتنا مسلمان ویک حضور دی امت ہے نا او اپنے نبی نک محبت ہے اور اور کیفیت کہ جس وقت انہوں دے دی سامنے دے نبی دی عزت و عظمت دی گل پھر اے ہر نقصان پسے پشت ساٹھ کے میدان پھول جر شہ وہ فاق قش موت سے جو ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس یہ منصوبہ سے کافر تفصیل ہے جمعے کا موضوع بہت ہی تفصیل دا متحمل نہیں ہوں میں مختصر لفظ کرنا جانا انہوں نے اندر جی روح محمدی ہے نا کہ دی زندگی روح روحال نہیں محمد دے مصطفی مصطفی عشق اور پیار نال کہ دے واسطے اس محبت دے اگے ہر شاید قربان کر دینا سوکھ ہے مگر اس محبت نو اور اس عشق دے تعلق نو ٹھیک پہنچے یہ گوارا نہیں لہذا ایسے بندے مسلمان تیار کرو جیڑے اے بنیادی نا اور محبت والی انہی دلان چت ہے سٹ مار دے مزاج نو خوش کر دے انہ دی ماہ محبت اور اندر دی شکانا کیفیت نو ختم کر دیں پتا ہے کہاڑا جنگل آب لکڑ نہیں وڈ سکتا اے اے اے اے جن دیر تک لکڑ درخت کی چین سناؤ مسلمان جدو بھی مری جائے اپنے ہوں مری جائے مول تیار کیتے انجو تو رد بنیاد بنا پتہ لفز د کہ مسلمانٹ پٹ اسنو قبول کر لینا ہے چٹ پٹ ہوں کیڑا مسلمان ہے جس اللہ دی, جی دے دی محبت نہ ہو رکھیا گیا میاں دنیا اندر شرک بڑا تیزی پھیر رہا ہے اصا شرک ختم کر کے اندر خالص جگہ دینا توحید خالص کرنا چاہتے آ توحید خالص پھیلانا چاہتے آڑ امبیا کے بارے عائد تکوی کہ کہ تو کے دیکھو چھوٹی وی مخلوق مختار نہیں اس دیا خرابات بکواسات دی دی مسلمان پھیلائیاں اور فتنہ فیتنا او بنیاد بنایا قرآن دیات دیا بنیاد بنایا احادیث لو. اے دیا شاننا. او نو گھٹان واسطے واس بنیاد بنایا قرآن مجید کی آیات نو بنیاد بنایا مبارکہ سے عام ذہن جدو جی پٹکیا ادھر بھی قرآن ہے ادھر بھی قرآن ہے شانہ بیان شانے بھی قرآن اختیار نہیں, نہیں, دے دے نہیں رکھا جی قرآن دے حدیث پڑیا عام ذہن جدو بھٹکیا رب العالمین نے امتنائی حضرت نو پیدا کیا جن اپنے علم زور دے نال دسم خدا دی کر کے آنا دھد دن کر کے رکھ دیتا ہے پانی پانی کر کے رکھ دیتا ہے دون دیکھو اسے ہی گلو سمجھان واسطے یہ او دروی آیات نے یہ دروی آیات نے او دروی آدیث مبارکہ نے یہ دروی آدیث مبارکہ نے راب نے جڑا بنیادی نقطہ اللہ حضرت بریلوی دے دل چھپایا اور آپ نے امت دے اقائد دی حفاظت فرمائی او بنیادی نقطہ میں جناب را نو پیش کرنا چانا سرزوخنا البلونا سبحان اللہ سبحان اللہ, سجنہ اللہ حضرت, اللہ حضرت آب آب اپ اپنے بارے ہی فرما نے یا لگتا ہے بعد والے کسی نے آلہ حضرت بریلوی بارے شیر لکھا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت چل دیے ہو سکھ بٹھا دیے اپنے بارے, بارے اپنے بارے, گا، بارے, گا، اپنے بارے, گا، بارے گا، سوخنا لکھ شیر لکھیا حضور دیا جدو ناتا لکھیا حضور دیا ناتا لکھیا انہا لاتا نو لکھ لکھ کے جدو آپ نے از خود آدیا لکھیا ناتا نو دوبارہ پڑھیا وجہ تے چاہ کے خود ہی فرما دے یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا ہے رضا کی طرح کوئی شہر بیان نہیں ہند میں واسف شاہ خدا مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم او سجنا ادھر میں قران مجید دی آیات پڑھنیاں نے سو کے نہیں ذرا جاگ کے قدماں مضبوطی نال جمعا کے اپنی عقیدہ دی گلاں سنو ذرا اسی آواز نال سبحان اللہ اعلیٰ نے آپ اپنے بارے کر دیا ہویا فرماندے نے جنتر بوٹے نے اجرے جنت بوٹے, بوٹے ان بل بولا بیٹھیا ہوئی جدو اڑ کے اس درخت درخت جاندیاں نے ادھرو ادھر آدی نے یہی کہتی ہے بل بلگ جینا آخر کھاندیا نے گل کی کردیا نے آپس گل کردیا نے احمد رضا نے جیڑی ہزور دان چ نات لکھیے وہ سنی جے بل بل آخری نے ہاں سنیے آخدیا نے خ ان ہندوستان دی اندر جیوے اعلی حضرت نے نبی دی تعریف کی تھی کوئی تعریف کر سکیا ہے بلبلہ وی قسم کھا کھا کے اکھیاں نے نا احمد رضا کی تعریف کوئی نہیں کر سکیا توجہ ہے ذرا ذوق نہ سبحان اللہ او سجنوں, سجنوں, سجنوں او نقطہ سمجھنے نکتے نال آپ نے امت بھٹکن تو بچایا مولویا دا فتنہ او بڑا زہریلا فتنا مولوی نے جدو بھی گل کرنی ہے مولوی جدو بھی دکھا کرے گا نا ترآن رکھنا ہے سر ترآن ہی چکنا ہے انہیں ہاتھ تے قرآن رکھنا ہے امت فتنا پہن واستے رکھنا قرآن فرما دے نہ میرے کول کو نبی ساڈے وا پڑھتا رب دا قرآن خلم میں <تصفيق> ہاں قرآن مجید پڑھنے آجنا یہ دروی درویش وہ جدو دونوں پاسوں ماں پاسو جراخ دا اللہ نبی مار کے مجھے قرآن دی آئے وہ رے گا کی دی دی کہ ماںلہ ہزور مر گئے مردہ ہو جا رہی پڑی جہی دماغ دا بندہ پریشان ہو جانا حضرت بریلوی نے جی جی گل بنیاد بنایا نو جڑے نقطے نو بنیاد بنایا نقطہ میں جنابرجا یہ درویخ دو شانا ہوں نے دو شانا ہوں ایک مقام عبدیت ہے ایک مقام محبوبیت ہے جدو جی میں آیات نو آیات جوڑا گا ان شاء اللہ ذوق آئے گا درت وجوہ میری گل نمجا جی ایک مقام مقام عبدیت ہے ایک مقام مقام محبوبیت ہے رب نے آدھے یار نو دوانا دیا مقام عبدیت ہے مقامی ابدیت کنو آندے بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر آپ پیش کرد ہے اپنی عزت دا مولا میں کچھ بھی نہیں ہاں تی سارا کچھ آدھے آپ نو رب دی بارگاہ دے اندر پیش کرتا ہے کہ ہے کامِ عبدیت ملیخ ادھر مثال دینا وہ میں شگرد ہے شگرد ہے پاہ میں زمانے دا شیخ الاسلام ہی کیوں نہ ہوئے جنہوں اپنے استاد دے سامنے جاوے گا اپنے علم دا اظہار نہیں کرے گا استاد جی میں کچھ نہیں جانتا استاد جی میں کچھ نہیں جانتا میں انہوں نے کہ کچھ نہیں جانتا و سجنہ انو عبدیت دا مقام آخ دے اجز دا مقام آخ دے ان کی ساری دا مقام آخ نے و سجنہ ایک ہونتا ہے محبوبیت رب و خاندا اے, اے میرا بن گیا ہے ویکھو سڈے بندے دی سی بار گاہ شان کنی بار گاہ عزمت کنی ہے بار گاہ مقام کن رب سونا بندے دی شان دنیا نو وکھا رہا ہوں بندے کی عزمت دنیا نو وکھا رہا ہوں یہ ہے مقام محبوبیت وہ سجنا یہ درمیش وہ بندہ مقام عبدیت ابدی آوے آنی دیر تک سواد نہیں جی نفی, نفی نہ کرے مولا میں آج ہا کو کو کو بندہ ہاں وہ جدو اس شان آدھے آپ مٹا کے آدھے آپ ختم کر کے آدھے آپ ربار رب اشنا کرے انہی دیر تک سواد ریاں دا سواد ریاں دا اے تو ہی تو ہی تے سب کچھ تو ہی تے بلا کون نیمانا اے مقام مقام عبدیت ہے پر مقام جدو مقام محبوبیت ہو پھر رب دست دائے جدو بندے نے آدے آپ نو مٹایا ہے پھر اسا دے بندے نو کی مقام اتا فرمایا ہے آؤ قرآن مجید آبارکا دی روشنی دے اندر و سجنہ جدو میرا نبی مقامی مقامی آجور پاک سرکار ساری رات مسلے کھلو کے رو رو کے رو رو کے مسلا تر ہو جائے آپ شریف ورم آ جانا جنو نے سوچ سوج جانے ورم آ ج حضرت سی میں باغ دے تاجدار دی بار گاہر ارد کی لچپالا تسا ایبادت کر د عبادت کر دے پیر سوجے جانے برم آ جانا ہے تسا بخشے بخشوائے بخشنا سجنا یہ درویخ مدینے کے تاجدار نے جواب درمایا آبد شکوا میں اپنے رب فر گزار بندہ کیوں نہ بنا جب میرا نبی مقام ابدیت تے ہوندا ہے پیر رب دے دربار کھل کھرو کے سوج جاندے نے برم آ جاندے ہے پر جب میرا نبی مقام محبوبیت تے آندا ہے او رب فرما دے لا او قسمو بیال البلد و التحلم بیال اللہ دے او گلیاں وہ گلیاں جنا جن گلیاں سڈا یار تریا ہے جنہ سریا نے سڈے یار دے قدم چم لینا اصیا کی بھی قسم اٹھا لے لے تو جو ہے سجنا زراخل بولو نہ سبحان اللہ ہاں سجنا جیڑا اے حدیث کہ حضور فرمان رب کی بارگاہ چلوتے جی نے پیرا نو کرم پہ گیا ہے پڑدائے آخد نبی میرے ورگا ہے اور نبی ساڈے ورگے نے اسا جی رب دے بالکل مجبور ہاں ہزور بھی مجبور بالکل مجبور بالکل اپنے آپ مجبور اسا رب اب ربار کو ہے سی رکھ دے ایبی کوئی حیثیت نہیں وہ مکا بھی ربا کی فرمایا سونے بالا دے رب فرما دے آسا شہر دی قسم اٹھانے آئے ربا اے تیرا گھر پر مایا میرا گھر ضرور ہے پر اسا آدھے گھر دی وجہ نال قسم نہیں اٹھان دے اصا تے دے یار دے گھر دی وجہ نال قسم اٹھا چلے سجنا گمراہ ہو جائے گا جی دا تاجدار میں اللہ بندے سو رہے میرا جی کردہ میں سر تال ویسے ہے ایک دو ہاتھ رکھا سرکاروں خیر خیر اگر دوبارہ میں سبحان اللہ سجنا یہ درویش جما مقام آب دے میرا نبی آئے سہنے کا با وہی تجول بند ہوا ہزور رو رو کے اکا وترو ڈگتے تھے زمین تربتر ہو جہ بن جانے پر جدو رحبوبیت وی سان آتے یار, دی دی یار نال پیار کن سان آتے یار نال محبت کن ہے سربار سڈے حبیب کا مقام کنا اللہ بلا فرماندہ آیت سنانا آیت دے ایک دو توجہ کرانا حیران ہو گئے فرما رب المی رب, رب نے فرمایا دا تعلق پوری امت دے نال ہر ہے فرمایا ولو ام اس ذالام جدو تا اپنی تے ظلم کر لو ظالام آدیاں آدی جانا تھے آدیا, تے, آدیا تے ظلم دا کیا مطلب ہے گنا کر بیٹھو رب فرمانی کر بیٹھو چار سونے دربار والا جا کو جا وہ بارگاہ جا اور کرا جے غور کریا جے بندہ رب دب بندے دا فرمانی کیتی ہے بندے نے کپڑے مولا دی اپنے مولا دی نافرمانی کیتی گندی اپنے رب دی رب فرماںدا ہے سونیا تیرے کول آ جا تیرے دربار میں آ جا ول ول انہم اذلام انفسہم شاؤ کا فاستغفر اللہ دربار تیرا ہوئے میرے کول معافی مانگ میرے کول گڑ گڑا کے تو مسا فرانا رسول <سؤال> ہاں جدو تسان میرے کو معافیا منگی ربا معاف کر دے گا رب فرما نہ اصا یار کو پوچھنا ہے تر ارادہ کی ہے ارادہ کی اگر ساڈا یار منیا تو معاف کر دیا گے ساڈا یار نہ منیا پویں بھی بنیا ادھر ویکو توجہ دی آیت ہے گور فرما ویا وا مزالا منہ بندے نے ظلم کی تھا معافی منگنی ہے اللہ فرمان یار دروازے تھے یار معافیا منگو ربا معاف کر دے ربا معاف کر دے اللہ فرماندا ہے معافی کا ایلان نہیں مسفرا گفرا الرسول مر یار بھی معافی منگے ساڈا یار بھی تا معافی منگے اگر منگے گا معاف کر گے مگر نا تو معافیا منگو اسار کو ارادہ کی ہے ارادہ کی ہے میرے ذہن چک آ رہی کر لوا پھر میں اس آیت و دوبارہ آ قرآن مجید سورت تحریم سورت تحریم ہوا ای کس وقت نازل ہوئی حضور پاک سرکار نے پچھلا پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے آپ نے شہد شریف خانا ترک فرما دا آپ نے قسم اٹھا لیے شہد نہیں کھاوا پورا تفصیلی واقعہ ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا آپ نے قسم اٹھا لی میں شہد نہیں اللہ تعالی بندہ جب قسم اٹھا لے نا حکم یہ ہے اگر بندہ قسم اٹھا بیٹھے ضرورت نہیں قسم کسم اٹھاؤ اسے اثر کرو گفارہ ادا کر اپنے قسم کے مطابق ضروری نہیں ملنا ٹھیک ہے قسم کا گفارا ادا کرو اللہ تعالی نے حکم نازل سنو اللہ رب نے جہاں شہد اتارا شہد پوری مخلوق واسطے یا صرف حضور پاگ واسطے ساری رب ہے سونے جی میں آرام نہیں کیتا کیوں آرام کرنا فرو اللہ ہے جان رب نے کفارے دی گل کی نا کفارے رب نے فرمایا کسم کھول کے جو کفارے کی گل آئی ہے نا کفارے گل آئیے رب نے حضور نال گل نہیں کی رب نے فرمایا میاں تسماں کسم اگر کھول پو کسم اگر پوریا نہ کر سکو کفارا ادا جدو کفارے گل آئیے نا رب نے آدھے یار سیتی سان گل نہیں کی رب نے فرمایا لا کم کم کفارہ ادا ما ما اللہ ہو سونے جدو جی تیر واسطے الاار کی کیوں نہیں کھانے بھی جد خاص چنگی شہد سا یار نہ سوجوائے سجنا مدینے اللہ بلال رسولو وسطا غفار لاہو مر رسولو ساڈے یار نے ہاتھ اٹھا لڈے یار نے ہاتھ اٹھا لاجا دلہ تما ل رب نے دو گلایا تو آئے تو معافی منگن واسطے سو کہ سڈا یار نہ بنیا اسا تھکے مار کے کر دیا گے اگر ساڈا یار بن گیا تما تو قبول کر گے لہیم نعمت چولہیاں بھی پڑ دیا گے تو ہوں سڈے دربار ساڈے یار نے ہاتھ اٹھا لیا توجہ ہے سجنوں جرا زخ بولو نا سبح اللہ سجنا چرا ہزور نجدے نظر پہ رو رو کے رب نو منانا رب نو منا دوسرے پاس ہوں رب آدے یاد دی رضا رب آدھے یار دی رضا اٹھے ہوئے حتہ نو ویخ دے ادھر نہ ویمانے کا کمی نہ بنتا ہے کی بناوے گا بھٹک جاوے گا مجرا کے کلا اکول خزائن اللہ راب نا فہبی فرماؤں ہے میرے کول اللہ دے خزانے نہیں اللہ دے خزانے نہیں ہاں جدو مقام عبدیت تے محبوب خدا کھڑا ہوندہ ہے راب دی بارگان شرد کر دینے دنیا نو دست دینے میرے کول کوئی خزانے نہیں میرے کول کوئی خزانے نہیں پر جدو راب آدھے یار دی شان محبوبیت وخاندہ ہے اللہ فرماندہ ہے اغناہم اللہ ورسولہم ان فضی اصا بھی گنی کرنی یار بھی گنی کرنا اصا بھی گنی کرنی سڈا یار بھی گنی کردا ہے سڈے خزانے یار خزانے پاک نہ سمجھا جے خزانے سدے نے اصا یار دیا چوڑیاں پا چھوڑے نے جیڑا ایس آیت رو پڑے دی ان اللہ اے مقام عبدیت ہے مولا میں سجنا یہ دروے دوسری قرآن دی آیت کی نظر آدیس پا کے میرا نبی ممبر تر کے فرما دے ہزار کا وسال چند ایک دہان پالو آپ نے جہاں اخری خطبہ دیتا ہے اپ نے فرمایا انی او ہتی تو مفاتیح خزائن الارضے جننے بھی خزانے نے رب نے مینو عطا فرما چھوڑے دے او سजना اون عقیدہ بنانے واسطے کی دا چلو میں آخر دن گل پورا کر گا ادھر ویکو سونے آ سونے جدو جی مقام ابدیت میرا نبی ہوئے مقامی ابدیت الغیب جدو مقام محبوبی ماں سونے اصا تین علم دتا ہے کہ جو تو نہیں سے جان دا اسا او جاندی تین سکھا چڈیا ہے تر رب کا بڑا وڈا ربا جدو تو عظیم آخ گا تیرا عظیم دا دا ہے اللہ فرما کل قلیل اے سب دنیا کا رب دستا اے اصان عظیم علم دتا ہے و سونے گور گل جد مقام عبدیت تے میرا نبی ہو دے نے قل انما انا بر گئی بشہر پر جدو میرا نبی مقام محبوبی خلوتا ہوں یارا نو فرما دے آئس کوئی نہیں ہو سکتا ہوں سونے شانا بن گئی تو مقامی مقام محبوبیت یار کدر وے جدو جدو فتنہ چلیا او آیات او مقام عبدیت تے کے میرے نبی نے بریات بنا کے ادر وے امت دتا جان لگیا کہ کول علم کوئی نہیں کول داخل اختیار کوئی نہیں حضور ہزور ورگے نے جدو ان آیات نو جی آیات جہیا حدیث مقامی ابدیجت نو واضح کرنے سن نو بنیاد بنا کے جدو تن سو توہین رسالت کا چلیا الا حضرت میدان چاہے فرمایا آ. اے آیات مقام ابدیت دیا نے پاسے آیات مقام محبوبیت دیا نی جنہ دی اندر رب سونا ات یار دی شان یار دی عظمت دا مقام دنیا نو کیا خبردار ابدیت آ تاں عقید واسطے نہیں بلکہ آدھے آپ لو رابطی پارگاہ دیا کہ میں پیش کرنا ہے ایس واسطے نے عقیدہ جینا بنانا ہے یار دیشان لو مقام عبدیت نہیں سمجھنا مقام محبوبیت رال سمجھنا ہے میں اینا لفظا لکر دھور عالمات توجہ ایتاؤ بھی ایسے سن جنہوں کے اندر حضور کہہ رہے نا میں کچھ بھی نہیں میرے کو کوئی خزانے نہیں میں غیب نہیں جانتا میں پیش کیا جا رہا سر آلہ حضرت نے فرمایا چلو یہ پڑھ رہے دوسرے پاس جدو روایتا یار بھی دنیا نے ونڈی جا رہی ہے تک نہیں کی جہاں ادھر سارے خزانے یار نو چاہیے یار غائب جانتا ہے فرمایا خدا نے آپ نے آدھی تھاں تے ساری رح گیا او مقام ہے مقام ابدیت جھے بندہ آخر مولا میں نہیں آ مقامی شادی مجھ آئی شکر جی استاد بیٹھا ہوئے اگو شگر آخر میں تو پڑھا ہی نہیں کھا نہیں میں اپنے کنا سنیا آخر پیاسی استاد جی میرے تو کوئی شہ نہیں او پاگل او پٹھے دماغ آخر کی تینوں نہیں استاد نکھ رہا سی ہاں شرد دی شان آه، آه، آه، آه. عالم دی شان وہ علم دیکھنا ہو استاد دے سامنے نہ حضور رب دی بارگاہ وچ آپ نو پیش کر رہے اس حالت شان نہ رب آدے یار نو وکھا رہے وہ نہ شان وے تیرو پتا لگے گا رب نے کائنات بنا کے آدھے یار چھوڑی اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے ایک دو گزارشہ نے سماعت فرماؤ پہلی بات یہ ہے کہ اگلا جماعت المبارک شریف الحمدللہ للہ ان شاء اللہ استاد الدین صاحب قرآن محل شریف شیر گرد رحمد اللہ تعمیر ہویا ہے حضر صاحب کی بلا عبدالت امین تا کوشش اور عبدالت علیمات فیض و فیضان دینا بالکل نہیں تعمیر ہوئی ہے ارادہ حیثی کی عبدالت شریف لیان گے قدم رجعہ فرمان گے مزید ایمان دی تازیت ہے سمان ہوئے گا رون کا ہون گیا ایمان پھر ایمان جلا ملے گی تے جی <خف> جی بالکل تو ارادہ اس طرح آپ جمعہ شریف پڑھان گے اور اس بعد تقریباً بجے لگ بھگ جمے والے دن ہی یعنی جمعہ شریف تو پہلے سامان وغیرہ جو قرآن مجید ہے عوراغ شریف ہیں یا قرآن مجید ہیں ان انہوں کے تھوڑے باہر لوگ پھر سارے آپ کی قیادت قرآن قرآن مہالشی پہنچا گے اسے قرآن مجید قرآن جناب از جلد وقت لے کے چوک در چوک اپنے ساتھی دعوت دے گی عظیم شاء اور عظیم نہ جناب گزارش کرا گا کہ کسی قسم کی سستی نہیں نہ ہو نا ہوئے عرض ہی ہے گزارش یہ گل نہیں کر رہا ناراض ہونے کی لڑ نہیں ہے جناب تشریف لے کے گفتگو تازہ کر سکیے اور اس بعد آپ زین چ رکھنا ہے کہ آپ دی قیادت کے تقریباً بجے اتو روانہ ہواں گے قرآن مجید کا پورا ایک ٹرالا ہاں جی ٹرک لے کے جا گے جو بھی ہے تو محفوظ رنگ کا دو گلا تیسری بات یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی ایلانے بل, بل آیا تقریباً پینتالیس ہزار تو کچھ پچھلی مرتبہ جا جی یا چندہ اکٹھا ہویا ہے وہ تقریباً اٹھ ہزار کے لگ بھگ گئے مزید تڈے تو امید اور توقع رکھنا تو سا اس کارے خیر دندر شوق اور ذوق کے حصہ گے تاکہ یہ جہاں پریشانی ہے تھوڑی بہت اولجن ہے اس کو آسانی کے مکمل کیا جا سکے اور آخری ایک ہوئے گزارش ہے ویسے بارگاہ دے در میں گزارش کی گئی اس وقت تنگی کی حالت جا کر بعد سو نمبر لے لے نمبر لے کے خود رابطہ کر کے آج خود خدمت بھی کر لے اور کرنا وقت اللہ تشریف لے کے آیا جی سارے وقت لال آ جانے میں لینا چاہتا بالکل جمعہ ختم ہو رہے ہوں, ہوں میری گل وقت اللہ تشریف لے کے آیا اللہ تعالیٰ توفیق نصیف